الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الشعراء چل رہی تھی اور اس کے تقریبا 73 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی 73वीं आयत में ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو حالانکہ آپ جانتے تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ ایک سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے سے معلوم شدہ بات کے بارے معلوم کرتے ہیں سامنے والے متوجہ ہو جاتے ہیں وہی معلوم شدہ جواب وہ دیتے ہیں جو ہمیں پہلے سے پتا ہے لیکن ایک سلسلہ گفتگو شروع ہو جاتا ہے ایک بات کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کمیر کے اوپر ہی سلسلہ کلام آگے چلتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم بالکل مراقبہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کا سوال پچھلی دفعہ گزر گیا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے باتیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا تمہیں کوئی ذر پہنچاتے ہیں اب انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ جی ہاں یہ نہیں سنتے ہیں یہ نفع نہیں پہنچاتے ہیں ذرر نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اب ان کا جواب دیکھیے قوال انہوں نے کہا بل وجنا آبا انا قرض بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے یعنی ہم یہ مانتے نہ یہ سنتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ ضرور پہنچا سکتے ہیں اس میں کسی چیز کے مالک نہیں سی. لیکن ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس وجہ سے ہم ایسا کر رہے اولا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم تادون کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ان لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو ان, ان کو جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان تم بآبا کو ملاقمون تم بھی اور تمہارے جو اگلے باپ دادا جس کی پوجا کر رہے ہیں کیا تم نے ان کو دیکھا ہے یعنی دیکھنے سے مراد کیا تم نے ان پہ کبھی توجہ کی ہے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے تم کیا کر رہے ہو کس کی عبادت کر رہے ہو جو اپنے خود وجود میں تمہارے محتاج تم چاہو بگاڑ دو چاہے بنا دو چاہے کچھ بھی انہیں تصرف کرو وہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ زر کے مالک تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ کائنات انہوں نے, انہوں نے نہیں بنائی کائنات کا نظام یہ نہیں چلا رہے تو پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو اس رب کی عبادت کرو جو یہ تمام کام کر رہا ہے کہ وہ نفع کا مالک بھی ہے ضرر کا مالک بھی ہے وہ کائن اس نے کائنات کو بنایا کائنات کا نظام وہی وہ چلا رہا ہے وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنے تصرفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس کی پھر عبادت کرنی چاہیے تو یہ ایک سوچ یہ آپ نے ایک... ایک فکر دی ہوتا ہے بعض خطے میں سامنے والے کو ایک سوال کر دیتے ہیں اور اس سوال میں اس کی کئی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے جب وہ سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان اغلاط پر بھی وہ مبتل ہو جاتا ہے آگے آپ نے <عَالَمِين> بے شک یہ سب جتنے بت ہیں یہ میرے دشمن ہیں سوائے پرور عالم کے یعنی جن کو تم معبود سمجھتے ہو یہ مابودان باطلا یہ سب میرے دشمن ہیں ایک ہی معبود میرا دوست ہے میں اس کا خلیل ہوں اور وہ اللہ تبارہ و وطلا ہے اب آپ نے اللہ اللہ کے اوفاف اس کے سفار کرنا شروع شروع فرمائیں اس کے ان افعال کا تذکرہ فرمایا کہ جو کائنات میں تصرف کر رہے ہیں ظہور پذیر ہیں وہ تاکہ ان کو اندازہ ہو اور یہ اس باقات کو تسلیم کریں کہ ہاں جو ذات اتنے کام کر سکتی ہے اسی ذات پر ایمان لانا نافع ہے اور جو اپنے خود قائم رہنے میں ہمارے محتاج ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے اس اس لیے ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے لہذا فرمایا اللہ خلا عنیفہ یادین وہ پرور عالم جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دکھائے گا یعنی وہ رب العالمین اس کی وہ میرا دوست ہے میں اس کا خلیل ہوں کہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے اس میں غذ ہے بوتوں کا کہ کیا بوتوں نے پیدا کیا نہیں کیا راستہ دکھاتے کو ہدایت دیتے ہیں نہیں تو پھر اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے پیدا بھی کیا اور جو راہ بھی دکھاتا ہے و لدیو یو ٹرمنی و اور وہ رب جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اب وہی رد ہے اس میں سب کہ کیا یہ بت کھلاتے پلاتے ہیں نہیں تو پھر ہمارے رب کی عبادت کرنی چاہیے جو ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے پوری کائنات میں جو پانی کا نظام ہے رسق تقسیم کا نظام ہے اسی کے دست قدرت میں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں پلاتا ہے سمندر کا پانی وہ دھوپ پڑتی ہے گرم ہوتا ہے بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے بادلوں تک پہنچتا ہے یہ بادل کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے یہ ڈیموں میں پانی جاتا ہے جہاں سے پانی کا اسٹاک ہے جہاں سے ہمارے پاس پانی پہنچتا ہے وہاں جمع ہوتا ہے پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے کیمیکل وغیرہ ڈال کر پھر وہ پائپ لائنوں کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتا ہے جو پانی آپ پی رہے ہیں اگر اس پانی کی اصل دیکھی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پانی بہت کبھی کچھ سمندر میں کسی جگہ پر تھا وہاں سے چل کر ہمارے منہ تک پہنچا اب اس نظام کو آپ دیکھیے کہ وہ سمندر کے اندر جو پانی ہے اس کا کون کون سا خطرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا کس ملک میں پہنچے گا کس شہر میں پہنچے گا یہ تقسیم کرنا کوئی آسان کام ہے اسی طرح رسک کا نظام ہے آپ کبھی ریل گاڑی میں خصوصاً اگر سفر کر رہے ہوں یا لانگ ڈرائیو پہ آپ جائیں بسوں کے اندر سفر کر رہے ہوں آپ کا لمبا سفر ہو تو کھیت وغیرہ نظر آتے ہیں یا پھلوں کے درخت ہوتے ہیں آموں کے باغ ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک آم کے درخت پر آپ غور کریں کہ اس میں جتنے آم لگے ہوئے ہیں یہ آم کس کس کے پاس جائیں گے آپ اسی دکانوں پہ جو آم وغیرہ ہوتے ہیں یا سبزیاں جو ہوتی ہیں کہاں اگی کیسے آئیں یہاں تک پہنچی اب ایک جیسے مثلا گوبھی رکھی ہوئی ہے ایک گوبھی کوئی خرید کے لے گیا دوسرا کوئی لے گیا تیسری کوئی لے گیا تو کہاں یہ اگی ہوئی تھی کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی اور فکس کے پیٹ میں گئی تو یہ پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا یقینی سے بات ہے کہ یہ وہاں اگے گی وہاں پہنچے گی اور اس اس کے پیٹ میں جائے گی تو اگر ہمیں پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے ہم ایک کھیت میں موجود ہے اس میں چاول اگا ہوا ہے اور ہمیں کہا جائے کہ دیکھو چاول کے جو یہ والے دانے ہیں نا وہ فلاں میں فلاں شہر میں رہنے والے شخص کے پیٹ میں جائیں گے یہ والے دانوں کا اتنا جو حصہ ہے یہ فلاں کے پیٹ میں جا جائے گا تو عقل حیران رہ جائے گی اور ہم کبھی یہ صحیح طریقے سے پلاننگ اور تصور منصوبہ بندی کر ہی نہیں سکیں گے کہ کیسے یہ چاول کیسے اس تک پہنچے گا یعنی تصور میں بھی بات صحیح طریقے سے نہیں آ سکتی ہے کہ کیسے یہ ٹوک کٹے گا چاول کی فصل کٹے گی پھر سے چاول جدا کیے جائیں گے پھر بوریوں میں بھرے جائیں گے پھر کہاں یہ پہنچیں گے کس طرح وہ لوگ خریدیں گے کس کس کے پیٹ میں چاول پہنچے گا ہم ہماری عقل تھک جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات میں ایسا تصورف روزانہ اور بغیر تھکے کر رہا ہے تو پھر ایسی ہی ذات پر ایمان لانا چاہیے ایسی ہی ذات کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا چاہیے تو اللہ تو, تو آپ نے شاید فرمایا کہ والذی ہوا یو تو اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہی ہے اور پلاتی ہے و عزا مری طو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے تو صحیح بات ہے کہ شفا دینے والی زائاد تو اللہ تبارہ کا وطلا کی ہے ڈاکٹر دوائی یہ اس اللہ کی شفا کو ہم تک پہنچانے کے ذرائع اور اسباب ہیں دوائی ہمیں شفا نہیں دے رہی شفا تو اللہ دیتا ہے ہاں وہ دوائی کو ذریعہ بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کو ذریعہ بنا سکتا ہے وہ اگر شفا دے چاہے تو تو حقیقت شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے تو یہ بھی ایک سمجھ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا یہ بوت آپ کا دیں گے نہیں نہیں لیکن ہمارا رب وہ ہے جو شفائیں تقسیم فرماتا ہے ولدی امیدنی سم یو اور وہ ذات جو مجھے وفات دے گی پھر مجھے زندہ کرے گی تو موت دینا زندہ کرنا یہ ہمارے رب کے دستے قدرت میں ہے کیا کوئی بت ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کو مار دے کسی کو زندہ رہے نہیں تو پھر اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے جو اس پر قادر ہو ولزی اوتو یو فر علی یوم الدین اور وہ زیادات کے میں اجتماع کرتا ہوں اس بات کی کہ وہ میری خطاؤں کو میرے لیے بخش دے گی قیامت کے روز یہ عارجین کے ساری کے ساتھ ہے کہ نبی معصوم انل خفا ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا صغیرہ گنا بھی جان بوجھ کر کبھی نہیں ہوگا نستر نہیں ہوگا نادانستہ طور پہ اشتہادی خطا ممکن ہے جان بوجھ کر کبھی ایسی خطا نہیں ہوگی تو یہ اصل میں یا تو آج جہار کے لیے ہے کہ جب پہلے سے معصوم ہے پھر کون سی خطاؤں کا تذکرہ اور یا پھر بعض اوقات جس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اللہ بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ میں بھی دن میں سو مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق ستر مرتبہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو آپ کی توبہ کوئی گنافرت کے سلسلے میں سلسلے میں نہیں تھی بلکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ نبی جو اپنی امت کو تبلیغ فرما رہا ہوتا ہے وہ کوئی عمل اختیار کرتا ہے بعض اوقات امت تو اس کے عمل مسلسل کو سمجھتی ہے کہ یہی ہے کہ یہ ہم پر لازم ہے تو اس لزوم والے ذہن کو بننے سے روکنے کے لیے یعنی وہ چیز لوگوں پہ لازم نہیں ہوتی واجب نہیں ہوتی ہے تو نبی یہی سمجھانے کے لیے کہ تم پر واجب نہیں میرا لگاتار اختیار کرنا اس کے وجوب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تو, تو وہ اس چیز کو عمل کو جان کر رہے تھے یعنی اللہ کی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے منتخب کردہ تھی اور وہ باعث فضیلت چیز ہوتی ہے وہ مستحبات اختیار کرتے ہیں تو قوم کی امت کی تعلیم کے لیے, ان لیے انہوں نے ایک ایسے عمل کو ترک کیا جو اللہ کو پسند تھا اگرچہ یہ تعلیم امت کے لیے ہی تھا اور اللہ کے حکم سے ہی تھا اس پہ گریز تو کوئی بھی نہیں گنا کچھ بھی نہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور وہ احساس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فضیلت والے کام کو چھوڑا جو اگرچہ قابل گریف نہیں گنا بھی نہیں لیکن اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف توبہ کرتے ہیں یہ یہاں مراد ہوگا یا پھر ہماری صرف تعلیم کے لیے کہ بعض اوقات ایک نبی ایک دعا کر رہا ہوتا ہے اس سے اس دعا کی حاجت نہیں ہوتی یا وہ اس دعا کا محل بنی نہیں سکتا ہے تو پھر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل میں امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے کہ تم یہ دعا کرو جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو فرم ان کی اتباع میں وہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا تذکرہ اس دعا میں کیا گیا ہوتا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور وہ ذات کے میں تما رکھتا ہوں میرے دل میں یہ ایک تمنا ہے کہ وہ میرے لیے میرے گناہوں کو قیامت کے روز بخش دے گا پھر آپ نے دعا فرمایا عطا حب فرما حکم سے مراد حکمت عطا فرما مجھے مرتبہ منزل تطا فرما یا علوم کثیر عطا الحق نیب اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو تیرے قرب کے لائق ہیں فالح لوگ ان کے ساتھ مجھے ملا دے تو یہ بھی اب آج دن کے ساری پر مشتمل بات ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے حالانکہ آپ خود متقبار نیک ہیں تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے ہمیں بھی یہ دعائیں اختیار میں چاہیے پھر آگے فرمائیں کہ وجہ اور بنا دے میرے لیے سچ کی زبان آخرین میں بعد میں آنے والوں میں سچ کی زبان بنانے کا مطلب کہ وہ میرے لیے اچھی بات کہیں مجھے سراہیں میری بزرگی کو تسلیم کریں اور میرا مجھے نام وری ان کو اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے کہ میرے, میرے ایسی ناموری عطا فرما کہ وہ میرا اچھا انداز سے تذکرہ کرے تو یہ اصل میں کوئی تمنا بھر ہوتی ہے تمنا ہے اور آپ کی دعا یقینا مقبول ہوئی اور آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا جو ابراہیم علیہ السلام کہتا ہوں دیکھ لیجیے سب کے سب جہاں پر بھی یعنی ہندو حضرات براہ راست علیہ السلام کا تفصیلہ نہیں کریں گے لیکن کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کڑی ملی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام تک بہرحال کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو برا نہ تذکرہ ادب کے ساتھ کرتے تھے یہ اللہ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی پھر آپ نے مزید دعا کی کہ وجہ وارافتی جنتم اور اے میرے رب مجھے سے کر دے کہ جو جنت کے باغوں کے وارے سے ہیں لوگوں میں سے مجھے کر دے تو گویا کہ جنت کی تمنا کے نبی نے کی تو یہ جنت کی تمنا کرنا کب <سؤال> نہیں ہے ایک نبی کی دعا شامل ہے یعنی نبی کی دعا میں یہ بات شامل ہے ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے آگے رسی رسی کہ وا ابھی ان نہ رب مقصد فرما دے میرے باپ کے لیے بے شک وہ ہے گمراہوں میں تو جب تک آپ کو اپنے والد کی تبلیغ کا والد کو تبلیغ کا حکم رہا یعنی والد مراد چچا اور جب تک ان کے ایمان کا یقین رہا جب تک اللہ تعالی تعالیٰ نے آپ کو کے مقصد مقصد کی دعا کرنے سے منع نہ کر دیا اس وقت تک آپ یہ مقصد کی دعا کرتے رہے تھے بعد میں پہلے بھی گزرا ہے اور بیا کہ پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما فرما دیا تھا کہ ان کے لیے دعائیں مقصد نہ کریں پھر آگے مسجد دعا کی ولا تخنی یوما یسون اور, اور جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا اب یقینی سی بات ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا رسوائی کا سبب کیا رسوائی کا سامان یہ اصل میں ہماری ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم یہ دعائیں سیکھیں کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے ہمیں مقربین میں سے بنا دے مجھے ایسے اچھے کام کرنے اور فقطہ فرما, فرما کہ بعد میں آنے اچھے ناموں, ناموں سے میرا تذکرہ کرے اور مجھے قیامت کے روز سرخ رکھنا رسوائی میں مبتلا نہ کرنا یوم جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے قل بن سلیم مگر وہ شخص جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سلامت دل لے کر حاضر ہوا ہو سلامت دل لے کر مسلمانی کے حالت میں پاکیزگی میں آیا ہو ہو تو وہ پھر مال بھی اس کو نفع دے گا کہ اس نے صدقہ کیا ہوگا اس کا ثواب ملے گا بیٹے بھی اسے نفع دیں گے اولاد جو نیک چھوڑی جاتی ہے اس کا ثواب والدین کو حاصل ہوتا رہتا ہے تو گویا کہ آپ کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حالت میں قیامت کو روز نہ اٹھانا کہ میں کفر, کفر میں مبتلا ہوں کہ فکر کو نا ناوسک اس کا دنیا میں خرچ کیا گیا مال کام دیتا ہے نہ پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد اس کے لیے کوئی نافے ہے بس کافر باپ مر گیا نیکی نیک, نیکی کے کام کرنے والی کافر اولاد چھوڑی تو کافر کا تو عمل بیکار اس کو کچھ فائدہ نہیں اور بالفظ اگر اس کی اولاد مسلمان آتی ہے اور ساری زندگی حالت اسلام میں گزارتی ہے پھر بھی اس کافر کے لیے اولاد کریں کوئی نفع نہیں کیونکہ جب آدمی کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اولاد کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو اس کا فائدہ پھر والدین کو نہیں ہوتا ہاں اگر نیک آدمی مسلمانی کی حالت میں مرے چاہے نیک نہ ہو فاسق ہو فاجر ہو اگر یہ چھوڑ کر مرا،, کر مرا ہے وہ اس کے لیے دعائیں مفصرت کرتی ہے تو ضرور اس کو نفع پہنچے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ کی میں کے میں رب کریم میں تو مر چکا ہوں امال کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے تو یہ کیسے میرے درجات بلند ہوئے اللہ صلاح تعالیٰ فرمائے گا کہ دراصل یہ تیری اولاد ہے, ہے جو نیک تھی جو جس کو تو چھوڑ کر مرا تھا اس نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے اس وجہ سے تیرا ذرا بلند ہوا ہے اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں جب وہ مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کے ایک وہ ثواب جاریہ دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ اگر انسان مسلمان ہو کر مرے گا تو اس کے لیے دنیا میں راحت اور آخرت میں بھی راحت اور اس کو انشاءاللہ وہاں پر بہت ہی سکون رہے گا اور اس کے لیے عظیم و شان ثواب جانیہ بن سکتی ہے بقیہ انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں عرض کریں گے ان الحمد للہ رب العالم